ہم عقائد مطلقۂ نبوت باہر شریعت حصہ اول سے پیش کر رہے ہیں آج تک ہم نے اکتالیس عقیدے پڑھ لیے ہیں اور آج کے سبق کے اندر ہم عقیدہ نمبر بتالیس سے آگے سبق پڑھیں گے عقیدہ نمبر بتالیس قیامت کے دن مرتبہ شفاعت قبرہ حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خسائت سے ہے شفات کی دو قسمیں ہیں شفاعت صغرا شفاعت قبرا شفاعت قبرا جو ہر کسی کو شامل ہے مسلمان کافر ہر کسی کو شامل ہے اور دوسری ہے شفاعت صغرا فضل مولا کے وقت جو شفات فرمائیں گے قرآن بھی انبیاء بھی شہداء بھی حفاظ بھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفات قبرا کا اعز حاصل ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک شفاعت کبرہ ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفات نہ ہوگی شفاعت کا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھولیں گے بلکہ حقیقت جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقط حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے باقی جتنے بھی نبی ولی ہیں قرآن ہے شہید ہے الفاظ ہے جتنے بھی شفاعت فرمائیں گے ان کی شفاعت درے رسالت پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقط حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے فرماتے ہیں بلکہ حقیقتاً جتنے شفات کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقط حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور یہ شفاط قبرا مومن کافر متی آسی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جس سخت جام گزا ہوگا جس کے لیے تمام تمنا کریں گے کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدولت ملے گا جس پر اولین و آخری موافقین و مخالفین مؤمنین و کافرین سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد کریں گے اس کا نام مقام محمود ہے یعنی جب شفاعت کا دروازہ بند ہوگا اس وقت ہر ایک تمنا کرے گا کاش میں جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا اور اس انتظار سے میری جان چھوٹتی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اس وقت مومن کافر سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اسی کو مقام محمود کہتے ہیں اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں مثلاً بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے جن میں چار ارب نوے کروڑ کی تعداد معلوم ہے جس طرح کے جامع ترمیزی کے اندر ہے اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ ورسول عز و رسول عزاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہیں بترے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے اور بعضوں سے تختیفی عذاب فرمائیں گے یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کی شفاعت کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی شفاعت فرمائیں گے یہ بھی شفات فرمائیں گے عقیدہ نمبر ترتالیس ہر قسم کی شفاعت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے شفاعت بل بھی ثابت ہے شفاعت بالمحبت بھی شفاعت بلعزم بھی شفاعت بل یعنی کسی کے بزرگی اور مرتبہ و مقام کی بنا پر اس کی سفارش کو قبول کر کے کسی امر کو بجا لانا اس کو شفات بل وجہت کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شفاعت بھی حاصل ہے شفات بالمحبت بھی حاصل ہے اور شفات بالعزم بھی حاصل ہے ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے یعنی یہ ساری شفاتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہیں شفاعت مل عزن ہی فقط نہیں شفاعت مل بھی حاصل ہے شفاعت مل محبت بھی حاصل ہے اور شفاعت مل عزن بھی حاصل ہے عقیدہ نمبر چڑتالیس منصب شفاعت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا جا چکا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو شفا کہ اللہ تعالی نے مجھے شفاعت عطا فرما دی مجھے شفات عطا کی گئی اور ان کا رب فرماتا ہے وسطمب قول نول مکمنات مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفات عطا فرما دی ہے اور یہ منصب شفات روی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا جا چکا ہے یہ نہیں کہ آخرت میں دیا جائے گا شفاعت کے بعد احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے احوال آخرت میں انشاء اللہ تعالی بیان ہوں گے یعنی آگے آخرت کا بیان آ رہا ہے اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی دیگر اقسام بیان کی جائیں گے عقیدہ نمبر پینتالیس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد اور تمام جہان سے زائد نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان بلکہ اصل ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اپنے مال جائیداد ہر چیز سے بڑھ کر فرمایا میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ماں باپ سے بھی بڑھ کر اولاد سے بھی بڑھ کر اپنے مال وطن ہر چیز سے بڑھ کر جس وقت تک بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا عقیدہ نمبر چھتالیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت این اطاعت الہی ہے تاعت الہی بے تعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناممکن ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت این اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے یعنی جس بندے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک اندر فرمایا مَن اللہ فرمایا جس بندے نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد فرمائے فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو اور یہ شخص کتنی بھی دیر تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کرے بدستور نماز میں اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلائیں تو اس پر لازم کہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیں چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں پر اطاعت کو بجا لانا جو کام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ کام کرتے رہنا یہ جتنا کچھ بھی کرتا رہے گا سابی اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی عقیدہ نمبر سینتالیس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جز ایمانوں رکن ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ایمان کا جز ایمان کا رکن ہے اور کھیلے تعظیم بعد ایمان ہر فر سے مقدم ہے یعنی ایمان کے بعد سب سے چیز جو مقدم ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہے اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزلۂ خیبر سے واپسی میں منزل صاحبہ یعنی خیبر کے ساتھ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھ کر مولانا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا موری کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم نے نماز اثر نہ پڑی تھی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے مگر اس خیال سے کہ زانوں سرتاؤں پاؤں پھیلاؤں تو شاید خواب مبارک حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل آئے زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کر رم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی گود کے اندر سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے ہیں حضور نے نماز پڑھ لی ہے حضرت علی نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور حضرت علی دیکھ بھی ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کے اندر مصروف رہے جب چشمے اقدس کھلی مولا علی کرم رم اللہ تعالیٰ وز کریم نے اپنی نماز کا حال عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ میری تو نماز جاتی رہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا مولا علی کرم رم اللہ تعالیٰ وز کریم نے نماز ادا کی پھر ڈوب گئے اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز اور وہ بھی سلاط بس نماز اثر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی مولا علی نے نماز وہ بھی اعلیٰ خطر کی ہے کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ میں ملی اور دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غارے سور میں پہلے سے اتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سراخ بند کر دیے ایک باقی رہ گیا اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے زانو پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا اس غار میں ایک سانپ برسوں سے مشتاق زیارت رہتا تھا وہ صاف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس نے اپنا سر صلی اللہ علیہ نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا آخر اس نے پاؤں میں لیا جب سیدنا صدیق اکبر کے آنسو چہرے انور پر گرے چشم مبارک خری عرض حال کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا فوراً آرام ہو گیا ہر سال وہ زیر عد کرتا تھا ہر سال وہ زیر واپس لوٹ کر آتی تھی بارہ برس بعد اسی سے سیدنا صدیق اکبر کی شہادت ہوئی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے عقیدہ نمبر اڑتالیس حضور اقبص صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے جب حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خوشی و خزو اور ان کے سار سنے اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے یعنی حضور اکرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی اس میں گرامی سنا جائے تو حضور اکرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستود صفات پر درود پڑھنا واجب ہے السلات و السلام یا رسول اللہ وعلی آلک حبیب اللہ اور حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے یعنی حضور اکرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت بندہ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتے رہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہے اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے یعنی جس وقت بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا درود شریف لکھے بعض لوگ برائے اختصار سلام یا فقط فواد لکھتے ہیں یہ محض ناجائز و حرام ہے کتنی کجوسی کی بات ہے ہر چیز لکھنے کے لیے وقت بھی ہے کاغذ کی جگہ بھی ہے قلم کے اندر سیائی بھی ہے لیکن جب حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھ کر درود شریف کی باری آتی ہے اس وقت ہمیں وقت کی قدر لگ جاتی ہے ہمیں صفحات کے اندر قلت گنجائش نظر آتی ہے ہمارا وقت ہم کہتے ہیں کہ جی کہیں زیادہ نہ لگ جائے حالانکہ وقت بھی اور یہ سارا کچھ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ملا ہے تو جب ہر چیز کے لیے وقت ہے تو کیا فقط صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا درود شریف لکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت یا صفحے کے اندر گنجائش کم رہ جاتی ہے یہ سخت آرام ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی آئے تو فقط سواد لکھا جائے فقط فواد لکھنا حرام ہے پورا درود شریف لکھنا لازم ہے اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصاب مہاجرین و انصار اور جمی متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی نسبت والے افراد ہیں ان تمام سے محبت رکھی جائے کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھی جائے یہ محبت کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ ہمیشہ اپنے یار کا جو یار ہوتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے اور اپنے یار کے دشمن سے دشمنی برتی جاتی ہے تو اسی طرح حضور کا سچا محبوب وہی ہے حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا سچا محب وہی ہے جو حضور کے ہر ہر دوست سے دوستی رکھے اور حضور کے ہر دشمن سے دشمنی رکھے ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کے اندر ایک ہمارے خاندان کے فرد کے ساتھ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو پورے کا پورا خاندان اسے چھوڑ دیتا ہے خوشی غمی کے اندر ان کو نہیں بلاتے تو جب خاندان سے ہماری محبت ہے اور خاندان سے اگر ایک بندہ دشمنی کرے تو پورا خاندان اس کا دشمن ہو جاتا ہے تو حضور سے محبت بھی تبھی ہوگی کہ جب کوئی شخص دیکھو حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے کال فیل سے عمل سے تو اس کو ایسے اپنے مجالے سے محافل سے نکال کر دور پھینک دینا چاہیے جس طرح سے چائے سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کمبا کے کیوں نہ ہو اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوی میں جھوٹا ہے کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں قریبوں باپ بھائیوں وطن کو چھوڑا اور وطن بھی مکے جیسا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت خدا رسول سے بھی محبت اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتی دو نکیزیں جمع نہیں ہو سکتی جب ایک سے محبت ہے تو دوسرے کی محبت وہاں پر نہیں آ سکتی اور اگر ایک سے محبت کا دعویٰ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دشمن سے بھی محبت تو ثابت ہوا کہ پہلے جس سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے محبت ہے ہی نہیں جھوٹا دعویٰ ہے چاہے جنت کی راچل یا جہنم کو جا نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں جب بھی حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہر ہر لفظ توڑ کر اور پورا جانچ پڑتال کے بعد جس لفظ کے اندر تعظیم کے امبار ہوں ایسا لفظ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا چاہیے کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو تبھی زبان پر نہ لائیں اگر حضور اکرت صلی اللہ تعالی وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کریں یا محمد کہنا ہمارے فقائے کرام نے فرمایا محمد کہہ کر نام کے ساتھ پکارنا حضور اکرت صلی اللہ تعالی وسلم کو جائز نہیں ہے فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یعنی اوصاف کے ساتھ حضور رقبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا کرنی چاہیے نام کے ساتھ ندا کرنا امام علیہ سمت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روزہ شریف کہ سامنے چار ہاتھ کے فاصلہ سے دست بستہ ہاتھ باندھ کر جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاة و سلام عرض کرے بہت قریب نہ جائے نہ ادھر ادھر دیکھے اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا درہ اکارت جائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کمل باغ ان تحبت امال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر اگر آواز بلند کی دربار رسالت میں اپنی آواز کو اونچا کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے عقیدہ نمبر انچاس حضور اکمت صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی قول و فیل و عمل و حالت کو جو بنظر حکارت دیکھے گا کافر ہے حضور احکمت صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی قول کو حضور اکمت صلی اللہ تعالی و سلم کے کسی عمل کو فیل کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کسی حالت کو بنظر حکارت دیکھے گا تو وہ کافر ہے ہمارے فقائے کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی اتنا ہی قاعدے کے حضور اکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن مبارک میلے ہوتے تھے یا اتنی سی کوئی بات کرے گا تو وہ کافر مرتب دہر اسلام سے خارج ہو جائے گا